اس کے بعد اب بچوں کو کوئی آلٹرنیٹ چیز دیجیے جیسے جی ویڈیو گیمز ہیں ہر ایک برا نہیں ہوتا گاڑیوں کے ہیں موٹر سائیکل ریسز کے بالکل اس سے بچوں میں ایک شعور بیدار ہوتا ہے ایک روڈ سینس بھی بیدار ہوتی ہے میں نے خود یہ مشاہدہ کیا ہے میں خود اپنے بچوں کو ویڈیو گیمز دیتا ہوں تاکہ بچے اس میں کھیلیں ایک ٹائم مخصوص ہے دوسری چیزیں ہیں کرکٹ کا سامان لے دیا جائے مسئلہ یہی ہے اگر آپ اسٹرکٹلی اس کو روکیں گے اور متبادل کوئی شے آپ نے دی نہیں تو اس کے جذبات کو ابھارنے والا معاملہ ہے جیسے آپ نے شاد فرمایا اس لیے اس میں یہ حکمت اختیار کرنا بہت ضروری ہے اور پھر اس کے بعد جو مفتی صاحب نے فرمایا یقیناً یہی ہونا چاہیے کہ آدمی خود اپنے اوپر ایسی چیز نافذ کر لے کہ سدے بہبی ہو جائے اور اس قسم کے کوئی معاملہ بہت ہی بہتر ہو جائے, بہت ہو جائے, جائے, جائے گا حرام روزی کے جو ہیں افیکٹ لازم اولاد پر پڑتے ہیں والدین چاہے کتنی ہی اچھی تربیت کیوں نہ کر لے ایک حرام مال کا برا اثر ضرور اولاد کے اندر پیدا ہوتا ہے لہذا روزی کی اگر بالپت آپ اچھی تربیت کر رہے اور اس کے وہ نتائج مرتب نہیں ہو رہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے تھے صحیح. تو ایک نظر روزی کے ذرائع پر بھی ڈال لینے چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ایسا پرابلم ہو رہا صحیح है. ایک کالر صح صح. شامل کرتے ہیں السلام علیکم, علیکم السلام کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں انڈیا سے بات کر رہا ہوں مار. جی جی فرمائیے سوال یہ ہے کہ بند مغرب کی نماز پڑھتے ہیں ہی. جی جی آپ کی دو رقط نماز اپنی نکل جاتی ہے لیٹ ہو جاتے ہیں اور اپن نے قاعدے میں اگر بیٹھنا ہے تو اپن ایک رکھا نماز کے بعد دوسری رقاب اپن ادا کرتے ہیں بیٹھتے ہیں اور دو بیٹھتے ہیں ہاں قاعدے میں हुँ. اور بیٹھنا ضروری ہے یا اپن دو رکت نماز کٹھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا حرام مال کے حوالے سے صاحب کیا کہتے ہیں آپ جی ہاں بالکل حرام مال تو ویسے ہی خود جو استعمال کرتا ہے اس کے لیے بھی غلط ہے اور پھر حرام مال کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی آپ اولاد کے لیے جہاں خود تربیت کرتے بچے کو حرام کھلانا اور پھر اس سے توقع رکھنا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا نیکوکار نکلے گا کیسے نکلے گا دیکھیں اس کی ایک بات آپ دیکھیں کہ ہم اولاد کے لیے ان کی خوشیوں کے لیے حلال حرام کا امتیاز کر کے مال لے کر آتے ہیں हुँ. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے اندر یہ ہوتا ہوتی ہیں لازمی طور پہ پھر خود بیٹا بھی یہی کام کرتا ہے کیونکہ ہم نے اس کی عادت بگاڑی ہے آپ جب تک لا رہے تھے لا رہے تھے اب جیان کل پھر اسے پھر نہیں ملے گا؟, گا تو وہ بھی اس نقشے قدم پہ چلے گا یہ امکان رہتا ہے سرح. مسجد صاحب کی بات کو آگے کرتے ہوئے یہ جو آپ نے ہنڈریڈ پرسینٹ نتیجہ یہ کہا کہ یہ ضرور نکلے گا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا اچھا آپ درختوں کو پھل دار درختوں سے گٹر کا پانی دیجئے پھل کے اندر رسی پیدا ہوگا گٹر کا پانی تو نہیں آ جائے گا اسی طرح مرغی کو آپ کسی بھی ناجائز فیڈنگ اس کی کریں لیکن گوشت تو مرغی کا جائز ہی ہوگا اور صحیح بنے گا صحیح. یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ حرام کھلانے کے باوجود اولاد بہت اچھی نکلتی ہے نیک نکلتی ہے پریزگار نکلتی ہے ام ام اس کا مطلب نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ حرام مال اپنا اثر نہیں کر رہا اثر ضرور کر رہا ہے لیکن بہار کا کوئی ایسا اس کو ایک اچھا ماحول مل جاتا ہے ایسی گیدرنگ مل جاتی ہے ویسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے کہ اس کا نور مال حرام کی جو سیاہی ہے اس پہ غالب آ جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو حرام کماتا ہے اس کے اولاد ضرور غلط کاموں میں ملوث ہوگی ماشاءاللہ دیکھا ہے کہ معاشرے کے اندر آپ بھی دیکھتے ہوں گے ہزارہ ہاں اولاد اچھی نکلتی ہے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 آ, میں امریکا سے بول رہی ہوں میں اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہی جی آ, میرا سوال یہ ہے ایک تو سب سے پہلے سعودی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کا جو انداز ہے گفتگو ہے اور آپ کا جو لفظ ادائیگی ہے اتنا خوبصورت ادائیگی ہے آپ کی ایک تو وہ جو آپ نے شہری کا جو تلاوت کا مطلب جو آپ نے ترجمہ شروع کیا بہت, شکریہ. بہت شکریہ. خوبصورت انداز ہے شکریہ ایک تو یہ. اس کی مبارکباد آپ کا بہت شکریہ دوسرا میرا ایک سوال یہ تھا میں متا ہیوسٹن سے بول رہی ہوں لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر کسی کا شوق زبردستی اس کے منہ میں مطلب یہ کہ شراب ڈالے اور ایکسیڈنٹ لیے حلق میں ذرا سا چلا جائے منع کرنے کے باوجود हم. تو عورت جو ہے وہ گناہ ہوگی یا مطلب اس کے حلق میں ذرا سلا گیا ایکسیڈینٹلی منع کرنے تھوکنے کے باوجود بھی اور عورت نہیں چاہ رہی ہے نہیں نہیں نہیں بالکل نہیں بلکہ دانتوں میں سے منہ میں سے خون بھی نکلایا مطلب زور زبردستی کرنے کے باوجود so, عورت نہیں چاہ رہی اور مطلب یہ کہ اس کے ہسبینڈ نے اس کے منہ میں, میں زبردستی ڈالا اور اس کے سے دانت میں سے اس کے خون بھی نکل آیا ایکسیڈینٹلی ایک, ایک خطرہ جیسے اس کے حلق میں چلا گیا تو وہ گناگاہ وہ بھی عورت مطلب ٹھیک ہے آپ کو ضرور بتاتے ہیں بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا مفتی صاحب کیا کہتے ہیں جی ہاں یہ زبردستی چونکہ کی ہے عورت ایک کمزور مخلوق ہے لازم بات ہے کہ وہ شوہر سے طاقت کے لحاظ سے مقابلہ نہ کر سکی ہوگی ہاں اگر عورت جاندار ہوتی طاقتور ہوتی تو اس کو اوبر دفاع کرنا ضروری تھا لیکن اب زبردستی کیا گیا اور نہ چاہتے ہوئے قطرہ حلق میں اترا تو یہ شریعت کا ایک قاعدہ قانون ہے لا اللہ, نفسن إلا اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں हुँ. اب عورت نہیں روک سکی اور اس پر بھی اس کی گرفت کی جائے تو یہ بتا آ... رہی ہے کہ اتنا مطلب مارا کہ وہ مسونوں جی سے ہاں. بھی خون نکلا ہے ہاں جو بوتل وغیرہ ہمیں ڈالی ہوگی تو بھارت اس میں عورتیں کوئی وہ گرفت نہیں ہوں گی اگر اندر چلی بھی جاتی تو پھر اس میں اس صورت میں بھی قابل گرفت نہیں ہوتی اس مرد کا کیا کیا جائے جو پتہ نہیں کس حکمت کے تحت یہ چاہ رہا ہے کہ جب عورت نہیں پینا چاہ رہی تو آپ اس کو کیوں بنانا چاہ رہے جی ہاں یہ بالکل ایک ناجائز فیل ہے بہت ہی بڑا گناہ قبیرہ ہے کیونکہ شراب پینا تو ویسے ہی گناہ قبیرہ ہے اور مات اللہ حلال سمجھ کے کیا جائے تو یہ کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے اور اس پر دوسرے فریق کو پھر راضی کرنے کی اور زبردستی راضی کرنے کی کوشش کرنا یہ ایک مزید گنا ہے شاید اگر وہ شوہر بھی بالفس کہیں پر یہ کلام سن رہے ہوں تو برا مانے بغیر کہ میری شکایت کی گئی اور یہ ہوا یا وہ ہوا نفس میں کو غصہ نہ پیدا کریں بلکہ اصلاح کے لیے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اس قسم کی حرکات مناسب نہیں ہوتی ہیں چلیے آج ایک آدمی کمزور ہے ہو سکتا ہے کہ ہوتا ہے کہ وہ طاقتور ہو جائے اس وقت آدمی کو اپنی جاتیوں کا احساس ہوتا ہے اور یہ مناسب نہیں ہو سکتا صحیح آپ جس طرح گفتگو فرما رہے تھے آپ نے جس طرح فرمایا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے ایسا ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کہ آ, باپ جو ہے وہ حرام کماتا رہا اور بچے جو ہے وہ بہت نیک نکلے اور جس طرح آپ نے ایک مثال دی اور یہ لیکن ایسا بہت کم آ, ہوتا ہے میرا سوال یہ تھا کہ کیا حرام کھرا کر یہ توقع رکھنا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہوگا یہ, یہ توقع یہ امید کیسی ہے جی صحیح بات ہے کہ یہ امید تو بالکل ایک بیجا سی امید ہے اب ہم اس پہ اس پہ آ جاتے ہیں کہ وہ زمین میں بیج نہ ڈالیں اور اس امید پر بیٹھ جائے کہ شاید کچھ نکل آئے یا مطلب وہ آم کی بوٹلے ہوگا کے سیب کے پھل لگنے کے یا درخت نکلنے کی امید لا کر بیٹھے یہ ایک صحیح بات ہے اقلی لحاظ سے بالکل درست بات ہے مختصر سے تفصیل میں ماشاء فرمایا لیکن بات وہی ہے لیکن کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں ایسی ہدایت پیدا فرماد خارجی اسباب کی بنا پر یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن بہرحال توقع رکھنا اور اللہ کی رحمت پر اس کو چھوڑ دینا کہ چلے جی ہم جیسا مرضی کرے اللہ تعالیٰ رحیم و کریم و اولاد کی تربیت ہوئی جائے گی یہ بالکل غلط سے ہے مفتی صاحب یہ تو ان لوگوں کا ذکر تھا جو اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں کسی بھی انداز میں ماں بھی دے رہی ہے باپ بھی دے رہا ہے کسی بھی انداز سے باپ تھوڑا وقت دیتا ہے ماں زیادہ دیتی ہے یا ماں کبھی کم دیتی ہے باپ زیادہ ان گھروں میں کہ جہاں پیدا ہوتے ہی فیڈ بھی ایک آیا کرائے گی اور وہی سنبھالے گی بچے سے ملاقات بھی پورے پورے دن بعد بھی ہوگی کبھی دو دو دن بعد اور جب بڑا ہو گیا پھر تو ہفتے ہفتے دس دس ملاقات نہیں ان گھروں کے حوالے سے کیا کہیں گے اس ماحول کے حوالے سے کیا کہیں دیکھیں یہ بات ہم نے ابتدا میں کی کہ جہاں کچھ حقوق ایسے ہیں جو والدین کے ہیں کچھ اولاد کے بھی ہیں اس میں یہ تعلیم تربیت یعنی اچھی تعلیم دلوانا اور اچھی تربیت تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے صحیح اور بالکل اسی طرح والدین کی طرح ہر ایک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل حکم رائن و کل حکم تم میں سے ہر ایک ریسپانسبل بھی ہے اور اکاؤنٹیبل بھی ہے اس سے پوچھا جائے گا جو اس کے ماتاہت ہیں اور وہ جس کے ماتاہت ہے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا so, جس, جس نے اس کی کفالت نہیں کی اور اس کے ماتاہت جو آئے اس نے جس کی کفالت نہیں کی بروز قیامت حساب ہوگا اس بات کا بھی کہ ہم جو اتنی لاپرواہی کر رہے ہیں آج ہم بات کرتے ہیں معاشرے کے فساد پر معاشرے کے بگاڑ پر تو معاشرے کے بگاڑ میں اس سے زیادہ اہم چیز اور کیا ہو سکتی ہے مؤثر چیز کہ معاشرہ فرد اس کی اکائی ہے اور وہ فرد حاصل ہوتا ہے میاں بیوی کے ملاپ سے اور وہی جو حاصل ہونے والا فرد ہے غیر تربیت یافتہ ہو ایسے غیر تربیت یافتہ لوگ جب معاشرے میں جائیں گے یقیناً اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے معاشرے کا سدھار بھی اسی سے وابستہ ہے کہ نسلوں کی اولادوں کی اچھی تربیت کی جائے صحیح. ایک کون شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون کہاں جی, سے بات جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں حیدرآباد حیدرآباد جی جی جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں حیدرآباد دکن سے ہاں سے انڈیا سے جی جی فرمائیے جی اگر کسی کو تہارت نہیں رہتی کسی خاتون کو تو نماز تو پڑھتے ہیں بدن دھو کر رضا قبول ہو سکتا کیا ان کا کیا وہ حج کر سکتے ہیں کیا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب جی ہاں ایک سوال بھائی نے کیا تھا اگر کوئی جماعت میں ایک آدھا رکت نکل جائے تو بقیہ نماز کس طرح ادا کریں گے اس کا مسئلہ یہ ہے اگر آپ مثال کے طور پر پہلی رکت نکل گئی آئے ہیں تو تین رکتیں آپ نے نماز امام کے ساتھ ادا کی لازم بات سلام کے بعد ایک رکت آپ ادا کریں گے چار پوری ہو جائیں گی ٹھیک اگر برفت آپ کی دو رکتیں نکل گئی آپ اتحاد میں شامل ہوئے ہیں تو دو پھر امام کے ساتھ پڑیں گے پھر وہ آخر میں امام سلام پھیل لیں گے آپ اپنی بقیہ دو پڑیں گے ٹھیک اگر آپ تین تیسری رکت میں شامل تین رکتیں آپ کی نکل گئی چوتھی میں آپ شامل ہوئے ہیں اس میں تھوڑا سی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ نے ایک امام کے ساتھ پڑھی بقیہ تین آپ نے پڑھنی ہے تو جیسا جو کھڑے ہوں گے ایک پڑھیں گے تو امام والی ایک اور آپ کی والی ایک یہ دو ہو گئی اور دو کے بعد کادا ہوتا ہے تو پھر آپ کو کادا کرنا پڑے گا یعنی بیٹھنگ گے تیار پڑھ پھر اس کے بعد لگاتار دو پڑھ کر اور آخر میں سلام پھیر دیں گے اگر کسی بہن کی کوئی تہارت کسی بھی لحاظ سے قائم نہیں رہتی ہے تو پہلی بات انہوں نے روزے کا پوچھا کہ روزے کے لیے تو ویسی طہارت شرط ہی نہیں ہوتی صحیح. اسی طرح حج کے لیے طہارت شرط نہیں ہے ٹھیک یہ طہارت سے شرط ازرے ایک بیان فرما رہی ہے غالباً हم. تو اس لیے اس میں جو اگر پھر کوئی خون وغیرہ کا مسئلہ ہے کوئی زخم وغیرہ رس رہا ہے تو خون رسنے کو روک کر یہ تمام مناسب کے حج ادا کر سکتی ہیں ہاں صرف نماز کا مسئلہ ہے نماز کے اندر بھی شرح معذور کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ ہر وقت کے لیے وضو کر لیں تازہ وضو کر لیں باقی عبادت ادا کر سکیں ہیں ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں نشام داپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم نائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں سید محمد فرقان قادری ہمارے ساتھ تشریف ورما ہے نظر عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیشو سینے گھر بنے گھر بنے مدینے میں ہو کرم جو بندے پر بندہ پر بری ہوگی مدینے پاک وچ میرا کر دن پہ لمنی پاک میرا وکل ہوں تنڈ پہی در سرکار سے میرا درے سرکار میرا پاک میرا کرہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں گردم وید رسول پاک پاتا ہونڈ پینی اور دین پاک میرا ٹھنڈ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مارچ چلا جا جدو بھی میں سونے دقت مارچ چلا جا دعوا مارچر ہوئی ہونڈ پہ مدی پاک فکر ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دروانتے سلامادی اصی محفل سجانے ہاں درو دانتیں سلامادی محفل سجانے ہاں میرے آپ تفنڈ پہ ہونڈ پہ مدی پاک بچ میرا اللہ زندگی دا وے سرکار جبو ہوتا بوہے پہ کری کوئی اپنیاں جان مدی پاک میرا بھی کر ہو تنڈ پہ درے سرکار تا بھی کر ہونڈ پہ مدی پاک میرا وکر ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں امریکہ سے نازیہ بات کر رہی ہوں جی فرمائیے ہاں جی میں نے کل بھی کال کی تھی اور میری کال ڈراپ ہوگی تھی میں پہلے سے آپ سب کو بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں بہت شکریہ بچے بھی سنتے ہیں بہت شکریہ اور مفتی صاحب کو خاص طور پر وعلیکم السلام علیکم سوال ہے جی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مطلب اگر ہم روزہ افطار کروانے میں جو ہم ٹائم کہتے ہیں لگاتے ہیں کھانا وغیرہ پکانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم وہی ٹائم عبادت میں لگا تو کیا وہ یہ صحیح سمجھتے ہیں کہ روز, مطلب کہ افطار کرانے سے بہتر ہے کہ آپ عبادت ہی کر لیں ही ही اس میں مفتی صاحب اگر اس پہ روشنی ڈال سکے تو میں بہت شکر گزار ہوں گی بہت مہربانی تھینک بہت شکریہ کال کا نہیں دیکھیں یہ تو غلط خیال ہے کہ کھانا وغیرہ نہ پکایا جائے رفتار کی تیاری نہ کی جائے اور اس ٹائم کو بھی عبادت میں صرف کیا جائے है. اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ حقوق ہیں اور اس طرح بندوں کے بھی کچھ حقوق ہیں ان میں جب تک توازن قائم نہ رکھا جائے دنیا کا نظام نہیں چل سکتا صحیح. اس سے گھر کا نظام بگڑے گا صح. ایک شخص کے عبادت کا اختیار کرنا اچھا ضرور ہے لیکن جب اس کی عبادت دوسروں کے حقوق کی راہ میں رکاوٹ بننا شروع کر دے تو دوسرے معاد اللہ اسی عبادت کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیں گے صح. اور ایک بڑا منفی ایک اثر مرتب ہوگا کہ عبادت کو بوجھ سمجھا جائے صح. اس لیے جو بہنیں ہیں خاص طور پہ یہ عبادت میں اعتدال کریں اور میری گزارش یہ ہے کہ یہ اور طرح شہری کا کھانا بنانا یا افطاری کا انتظام کرنا اہتمام کرنا تو یہ عبادت کے زمرے میں یہی وقت میں جملہ کہنے والا تھا بالکل آپ نے کہا کہ یہ تو خود بہت بڑی عبادت ہے ही. شوہر کی خدمت کرنا گھر والوں کی خدمت کرنا عبادت کی چند چیزوں کے اندر مقید نہیں ہو گئی ہے ही. عبادت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی حکم کی پیراوی کرنا صح. وہ فیل اور شوہر صح. کی خدمت کرنا بچوں کی خدمت کرنا بہت بڑی عبادت ہے جی مفتی صاحب بسم اللہ روزے سے متعلق جتنی چیزیں دی ہیں کرنا افطاری کرنا شہری کی تیاری شہری کے انتظار کے لیے آرام کرنا افطاری کی تیاری اور اس کا اہتمام کرنا چونکہ یہ سب روزے سے متعلق ہیں اس لیے یہ تمام کی تمام چیزیں عبادت میں ہی شمار کی جاتی ہیں میں معذرت چاہتا ہوں ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور غالباً یہ سہری کا وقفہ ہے بس نبے کی اسپیڈ سے ہم گئے اور آئے کہیں بچ جائیے گا خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ اور, اور, اور یہ وقفہ آ, وہ نہیں ہے جس وقفے کا آ, انتظار تھا ہمیں سہری کے لیے اور آ, اس کے بعد کا وقفہ ہوگا تو آ, مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے جی مفتی صاحب میں یہی عرض کر رہا تھا کہ روزے سے متعلق جتنی چیزیں ہیں हुँ. وہ سب عبادت میں شمار ہوتی ہیں हुँ. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ رہن جیسے کا ہم پکاتے ہیں اہتمام کرتے ہیں हुँ. اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے ایک پہلو ہے جو تربیتی پہلو بھی ہے हुँ. کثرت سے خصوصاً حضرت علی اور حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے ذکر کرتی حتیٰ کہ گھر کے کام کاج کے دوران پکانے کے دوران بھی کثرت سے تصبیہات پڑھا کرتی تھی تو یہ ممکن ہے کہ وہ افطاری کی تیاری بھی کرے اور ساتھ میں ذکر بھی کرتے رہیں لیکن افطاری کی تیاری اپنی جگہ پہ عبادت ہے ذکر کریں گے تو یہ نور و نور ہو جائے گا مفتی صاحب آپ اس کے لیے کیا کہیں گے جو وقت ہی نہیں دے رہے ہیں بچوں کو اس میں اصل میں والدین کی مجبوری کو بھی ہم پیش نظر رکھنے کی کوشش کریں گے بہت جگہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اب جیسے دنیا کے تقاضے ہیں हुँ. کہ اس میں اپنی عزت نفس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں دنیا کے بہت سارے معاملات میں ساتھ چلنا پڑتا ہے صحیح. اگر صرف شوہر کما کے لا رہا ہے تو اس سے گھر کا گزارا نہیں ہو پاتا صحیح. وہ تمام دنیاوی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہو پاتی ہیں جس کے منفی اثر بچوں کی بلوغت کے بعد کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں بچی ہے اگر آپ نہیں جائیں گے شادی بیاہ کے اندر اچھے رشتوں کی رکاوٹ ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ ایسی صورت میں کچھ زوجہ بھی کمانے کے لیے جاتی ہیں اس صورت میں, صورت میں عدم توجہ ہی ہو جاتی ہے صحیح لیکن اب صورت حال یہ ہے کہ جب اس قسم کی کوئی مجبوری آ جاتی ہے تو والدین پر یہ لازم ہے کہ شریعت کے قول کو تو مقدمے رکھیں گے اس کے حکم کو مقدم رکھیں گے اب تربیت کا وہ انداز ہونا چاہیے کہ آپ کی باہر کی مصروفیت بچوں کی تربیت کے راہ میں رکاوٹ نہ بنے اس کوئی متبادل صورت آپ کو بنانی پڑے گی کوئی آپ ایسا ٹیچر ان کا رکھ دیں کوئی انسٹرکٹر وغیرہ کوئی ٹیوٹر گھر کے اندر رکھیں جو آکے کے باقاعدہ تربیت کرے یہ لازم ہے صحیح. اور جو والدین مطلب صرف بیجا تقاضوں کے لیے یا مزید صرف ترقی کے لیے جو شریعت کوئی مطلوب نہیں نا دنیا کی اتنے ریکوائرمنٹ ہیں हुँ. اس کے لیے باہر نکلیں گے اور اس وجہ سے ادم توجہ ہی کہ بچے شکار ہوئے تو لازماتے پھر تو وہ قابل گریت ضرور ہوں گے صحیح تھوڑا سا وقت جو ہے نا تھوڑے سے وقت میں اس کو زیادہ بہتر انداز میں کہ اب ان کو والدین کو بھی احساس ہو جائے کہ یہ تھوڑا سا وقت ہے اور مجھے یہ اپنے بچوں کو ہی دینا ہے اور اس طرح دینا ہے کہ وہ میرے ساتھ انسیت ان کی پیدا ہو جائے اور تھوڑے سے وقت کو اس طرح سے استعمال کرے اس کو مینیج کرے کریں دیکھیں ترسم صاحب کے معاشی اعتبار سے آج ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں پہلے گھر کا ایک فرد کماتا تھا سارے کھاتے تھے اور سارے کما کے بھی آج ممکن نہیں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے یہ مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن بہرحال بچوں پہ توجہ دینا دیکھیے یہ, یہ دیگی دیگی جی اس دور کی بات ہے کہ جب ایک ایک گھر میں نو نو دس دس بچے ہوا کرتے جی تھے اب تو زمانے کی یا ہر دور کی یا معاشرے کی تبدیلیوں کی ریکوائرمنٹ مختلف ہوتی چلے گی تقاضے تعاجے بدل گئے جی بات یہاں پر اپنی جگہ پہ مسلم رہے گی کہ جس طرح آپ کی معاشی ضروریت ہے یہ بھی آپ کی ضرورت ہے اہم ترین اس کو آپ اس کے تحت بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح مینج تو کرنا پڑے گا کرنا مثال مدل کے مدل طور کے نہیں پہلے کے دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ بچوں کو جب استاد کے پاس چھوڑا جاتا تھا ایک محاورہ ذکر کیا جاتا تھا کہ گوشت آپ کا ہڈی ہماری صحیح ہاں بالکل آج بلکل کیا ہوتا ہے اگر ذرا سا استاد نے ڈانٹ دیا بچے کو تو والد صاحب کمپلین کرتے ہیں کہ میرے بچے انسٹ کیا آپ نے <laughs> ایک کالر شامل کرتے ہیں, دیکھتے کون اور کہاں سے کال کرے السلام علیکم وعلیکم جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں محمد جمیل بات کر رہا ہوں یو سے جی جمیل صاحب جی میرا سوال یہ تھا کہ اگر بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یا کسی کو کچھ چیز دینا یا کسی کو کچھ چیز لینا کا عمل ہے اچھا. اس کے علاوہ دوسری بات یہ جماعت میں اگر پہلی رقط میں فائدے میں اگر کوئی آدمی ریاکت ملتا ہے تو کیا اس کی وہ رکت پوری ہو جائے گی اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ماجہ کی حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے دو سیدھے ہاتھ سے لو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ سیدھے ہاتھ سے پیو اس لیے کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا اور دیتا ہے ہاں لیکن بعض جیسے ہوتے ہیں جن کا الٹا ہاتھ زیادہ چلتا ہے آدت جیسے ہوتا ہے تو وہ اگر کبھی کبھار غلطی سے ایسا کر لیں گے تو کوئی بات نہیں لیکن اس کی عادت نہیں بننی چاہیے سجدے کے اگر پہلی رقط میں آپ کو شامل ہونا چاہتے ہیں تو روکو کے اندر اگر آپ نے امام کو پا لیا تو وہ رقط پانا کہلائے گا اگر امام سجدے میں ہے تو پھر آپ انتظار کریں امام کو اٹھ کر اٹھیں گے تو اگل رقت میں شامل ہوں اگر آپ نیت باندھ کے سجدے میں چلے بھی جاتے ہیں تو یہ رقص بہرحال نہیں ملے گی اچھا مفتی صاحب یہ جو خاص طور پہ یہ معاملہ ہے سیدھے ہاتھ سے کھانے کا اور کئی بچوں کی بچپن میں اس انداز میں تربیت نہیں ہو پاتی وہ نظر انداز ہو جاتی ہے اور وہ لیفٹ ہینڈرز ہوتے ہیں ان کا مضبوط ہوتا ہے یہ ہاتھ ان کے لیے کیا حکم ہوگا مطلب وہی یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے کہ والدین بار بار پیار سے نرمی سے ان کو اس بات پر ٹوکیں تو آہستہ آہستہ پھر وہ عادت تبدیل ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ وہ کم از کم کھانا پینا تو یہ فیشن بن گیا ہے اب تو وہ تو الٹے ہاتھ میں جب تک گلاس لے کے وہ پئیں گے نہیں فیشن بن گیا ہاں فیشن بن گیا تو وہ کہتے ہیں کہ مزہ نہیں آ رہا تو یہ مناسب نہیں ہے اچھا جملہ کہا جاتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے لین کی عادت ڈالو بروز قیامت تمہارا حساب کتاب بھی سیدھے سے ہی تمہیں ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ یہودیوں کا فارمولا الٹے آپ سے لے لینا چاہیے دہن <laughs> میں رہے مفتی صاحب نے جو حدیث ذکر کی میں <laughs> معذرت چاہتا ہوں ایک وقفہ ہمیں لینا ہے اور وقفے کے بعد ہم لوٹیں گے کچھ لمحات کے بعد آپ کہیں بھی بچ جائیے گا انشاءاللہ ہم لوٹ رہے ہیں ہم آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم ساوری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عزرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب عزت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور سید محمد فرقان قادری ایک نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں مناجات مناجات شامل کرتے ہیں سید محمد فرقان قادری یہ شرف حاصل کر رہے ہیں یا جگاتی ہو عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہی مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ ہو کا <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> کے پیارے من کی ہے کا ہو ان کے پیارے منہ کسودھ ہے جان فضا کا ساتھ ہو کا ساتھ ہو محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہوائی رنگ لائ جب میری بیلا گو کا ساتھ ہو ہو کو سر سے چہی عطا کا ساتھ ہو یاد ریشم کی کو خبر نہ ہو یا علا جب شمشی رپل چلنا پڑے رب کہنے والے ہم زدا کا ساتھ ہو اے بے پوشی پل کس خطا کا ساتھ ہو اس کے مفا کا ساتھ ہو دان تین دار اس کے مفا کا ساتھ ہو مشکل, شہے مشکل کو ساتھ ہو ناظرین ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات میں جنت خاتون لاہور سے بات کر رہی ہوں تسمیم بھائی ڈاکٹر جی آپ کو بہت سلام وعلیکم السلام اچھا تسلیم بھائی ایک سوال پوچھنا تھا ہم ہم کہ فوٹوگرافی کا کام کیسے ہے شریک اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں انتظام اور اکاڑے سے کہاں سے اکاڑے سے اکاڑے سے جی فرمائیے انکل جی میرا یہ سوال ہے جب میں روزہ رکھتا ہوں تو میرے منہ پانی آتے ہیں اچھا اگر پانی گلے میں چل جائے تو روزہ تو نہیں گا اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی یہ روزے میں اگر اپنا ہی تھوک نگل لیا تو یہ اس میں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر منہ میں جان کے جمع کر کے نگلیں گے تو پھر خلاف سنت اور مکرو ہوتا ٹھیک ہے اور جو بہل نے سوال کیا فوٹو کا سوری فوٹوگرافی کا مسئلہ جو ہوتا ہے کہ اس میں بعض صورتیں تو بالکل ناجائز ہیں جیسے کہ شوقیہ کوئی تصویر کھینچوائے گا تو اس کا کھینچنا بھی پھر ناجائز ہوگا ایک آم آم مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ مفتی صاحب کیا پیغام ہے آخری والدین کے لیے تربیت کے حوالے سے ایک کالر شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت شکریہ کال اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں کارا سے مصباح بات کر رہی ہوں جی فرمائیے جی میری آپ سے فرمائش ہے کہ غلام مصفہ بھائی کو بلائیں دوبارہ اچھا انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب جی ہاں گزارش یہ ہے کہ ہر مسلمان بھائی اور بہن کو چاہیے کہ اپنے اخروی معاملات کو پیش نظر رکھ کر بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں کیونکہ برود قیامت ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے سما لتس اللہ یوم عین کا قول موجود ہے کہ پھر ضرور ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا صحیح. اولاد بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا تو وہاں پر جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں سوال کا صحیح اور اللہ تعالی کی رضا کے مطابق جواب نہ دے سکیں صحیح. اس کے لیے ہم نے مختصراً یہ کوشش کی مختصر وقت میں اس کو بنیاد بناتے ہوئے کوشش کریں کہ ایسی کتب کا مطالعہ کریں یا علماء سے مزید رجوع کریں کہ کس انداز سے ہمیں اور شریعت کس بات کا تقاضا کر رہی ہے ان چیزوں کو جاننے کے بعد اولاد کی تربیت کریں یا انہیں ایسا ماحول فراہم کر دیں جہاں پر ان کی ذہنی اور باطنی تربیت کا اہتمام ہوتا ہو تو انشاءاللہ پھر یہ بری ذمہ بھی ہوں گے صاحب آپ کی جی ہاں احادی سے کریمہ کے مطالعے سے ہمارے لیے اس میں بہت قیمتی اور حکمت عامز باتیں ہی ملتی ہیں جس میں سے ایک بات تو یہ بھی ملتی ہے حدیث کے مطالعے سے کہ بچے کی مثال گیلی لکڑی کی مانی دے اسے جیسے موو کرنا چاہو کر سکتے ہو صحیح. لہذا بچپن ہی سے تربیت کی جائے ایسا نہ ہو کہ پہلے عدم توجہی کے شکار رہیں اور بعد میں شکوا کرتے رہیں کہ وہ نافرمانی کرتا ہے صحیح. دوسری بات یہ بھی ہے کہ کثرت افراد کی اس سے بہتر ہے کہ کثرت تربیت کی ہو ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں تو بکثرت اس چیز پر تو توجہ دی جاتی ہے کہ افراد کو بڑھایا جائے اور تربیت کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی ہے ہمیں احادیث کے مطالعے سے یہ بڑی پیاری تعلیم ملتی ہے کہ تربیت کی کثرت بہتر ہے افراد کی کثرت سے بلکہ فقحا نے تو اس مقام پر بھی اولاد کی تربیت کے مقام پر بھی پرمیشن دی اس بات کی کہ اگر کثیر اولاد ہے اور ان کی تربیت میں ہر جاتا ہے تو وقفہ کیا جائے لہذا یہ خیال کیا جائے کہ ہمیں مطلب تربیت کو ہر طور پہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس کے لیے ہمارے پاس بہترین تربیتی نصاب موجود ہے قرآن حکیم کی صورت میں ہم نے فرائڈ کو کانٹ کو تو بہت پڑھا اور اس کو پڑھ کے اپنی مرعوبیت کا اظہار کرتے ہیں اب تھوڑا سا قرآن بھی پڑھے اور اس کو پڑھ کے ہم اپنے مومن ہونے کا بھی حق ادا کریں کیونکہ قرآن ہر سطح پہ ہماری تربیت کرتا صحیح. ہے ذہنی سطح پہ جسمانی سطح پہ روحانی سطح پہ ایمانی سطح پہ انفرادی سطح پہ اجتماعی سطح پہ ہر سطح پہ قرآن حکیم ہمارے لیے بہترین تربیت یقین, یقین, ہے بہت شکریہ حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سید فرخان قادری صاحب آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ بہت نوازش آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق ہے داضی نے محترم پروگرام آج ہم نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے پیش کیا بات یہ ہے کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ اور ہر گھر کا بہت اہم مسئلہ بن چکا ہے ہم جس طرح بہت ضروری کام کسی پر نہیں ڈالتے ہیں اپنے کسی شخص پر اپنے کسی بہت جاننے والے اور اپنے کسی بہت چاہنے والے پر نہیں ڈالتے ہیں تو یہ ان ضروری کاموں سے بہت زیادہ ضروری کام ہے اس لیے کہ یہ, ش... یہ وہ کام ہے کہ جس سے آپ کی نسل چلنی ہے اور آپ کی نسل کی نمائندہ وہ لوگ جو آپ کے بچے ہیں جن کے بارے میں آپ سے اس دنیا میں بھی پوچھا جاتا ہے اور آخرت میں بھی جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کس انداز میں کی ہے انہیں وقت دیجئے وہ وقت چاہتے ہیں پیار چاہتے ہیں بچہ اور کیا چاہے گا بچہ بہت چھوٹا ہے آپ اگر اسے مناتے ہیں وہ کوئی بہت مہنگی چیز مانگ رہا ہے آپ اسے بہلا پھنسلا کر بہت کوئی چھوٹی سی چیز لے کر دے دیتے ہیں وہ تو اس پر بھی خوش ہو جاتا ہے وہ تو کھلونے پر بھی خوش ہو جاتا ہے کہیں اس کی سنیے کہیں اپنی سنائیے اس کے ساتھ اگر ایک دوستی کا رویہ ہوگا اور ایک ایسا رویہ ہوگا کہ جیسے آپس میں کچھ دو دوست رکھا کرتے ہیں تو زیادہ اچھا ماحول کریٹ ہو جائے گا وہ بات آپ کی سمجھنے لگے گا آپ کو ہر بات کہنے لگے گا جب یہ اعتماد پیدا ہو جاتا ہے کہ جب والدین اپنے بچے کو ہر بات کہہ دیتے ہیں اور بچہ اپنے والدین سے کچھ نہیں چھپاتا ہے انہیں ہر بات بتا دیتا ہے تو یہ بہتر ماحول ہوتا ہے اور یہاں پر تربیت کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں اور بہتر ہو جاتے ہیں تو ہماری کوشش تھی یہ ایک آج کا پروگرام مفتیان کرام نے جس طرح بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور میرے سوالات کے اس انداز میں جوابات دیے کہ آپ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو لوگ آج تک یہ سوچتے آئے ہیں کہ ہم اس حوالے سے کیا کریں انہیں ایک گائیڈ لائن مل گئی ہوگی کہ ہم کس انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی اور انہیں اللہ رب العزت کا صحیح بندہ بنانے کی اور آخر علیہ وسلم کا صحیح متی بنانے کے لیے اور صحیح محبت کرنے والا بنانے کے لیے ہم اس کوشش کو جاری رکھیں آج کی سنہری بات کھانے کے بعد خلال کی ترغیب کتب احادیث میں بکثرت ملتی ہے خلال کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ ہیں وہالی ہی و, و کی سنت مبارک کا ہے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ کھانے کے بعد جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو کھانے کے کچھ چھوٹے چھوٹے ذرے ہمارے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان پھنس جاتے ہیں اگر ان کو خلال کے, خلال کے ذریعے نکالا نہ جائے تو وہ چھوٹے چھوٹے ذرے جو چھوٹے چھوٹے غذائی ذرے ہوتے ہیں سختک ہو جاتے ہیں اور ایک خاص پلازما بن کر مسوڑوں کو پہلے سویلڈ کر دیتے ہیں اس کو سجا دیتے ہیں اور پھر مسوروں اور دانتوں کا تعلق ختم کر دیتے ہیں اور دانت آہستہ آہستہ مسوروں سے جدا ہوتے چلے جاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب یہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ دانت گرنے لگتے ہیں اور تکلیف کرنے لگتے ہیں اور ان غذائی ذرات کو خلال کے ذریعے دانتوں سے اگر نہ نکالا جائے تو پائریہ کا مرض ہو جانے کا شدید خطرہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم مسوڑوں میں اس کو خلال نہیں کرتے ہیں تو مسوڑوں میں پیپ ہو جاتی ہے اور وہ پیپ انسان کی تھوک کے ذریعے میدے میں چلی جاتی ہے اور پھر بہت سے مہلک امراض جس میں السر اور سٹمک ایسڈیٹی یہ بہت خاص ہیں جو کہ ہو جایا کرتے ہیں ناظرین ایک چھوٹا سا عمل آقاصلاۃسلام کا خلال کرنا میڈیکل سائنس اس کے خلال نہ کرنے کے کتنے نقصانات بتا رہی ہے یہ بات ہمیں سائنس نے آج بتائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات آج سے چودہ سو سال پہلے بتا چکے ہیں کیا بات ہے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس محمد کا پتا پوچھ رہی ہے کیا بات ہے دو عالم صد اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل تک اپنے میزبان تسلیم ساوری کو اجازت دیجیے کل پھر ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل پر اس وقت تک کے لیے تسلیمات خدا کا